بسم اللہ رشی الم تم تو الله اللہ فتب الله ہو فرکم جنوب کم اللہ فوری ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والے ہی والوں ہی کو سخت آزمایا گیا اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے شرح السنت تعلیف امام اہل السنت والجماعت في اصر ابي محمد الحسن النعری من خلق من برمہر الحب للہ اللہ, اللہ حدثنا في اسلام ومن علینا به واخرجنا في خیل امت يعلم ان الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام اشهد ان لا محمد, محمد رسول الله <تصفيق> الحمد لله وكفى وسلاما العباد عباد الذي اصطفى اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوت العظيم وکالت فن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ تدو و ان تَوَلَّوْا فن فِي فی شق فصوم وَهُوَ السَّمِيعُ سمی <العليم> یہ پچھلے درس میں امام بربہاری رحمت اللہ لے جو شرح السنہ جو جس کا درس ہم لوگ دینا ہم دینا چاہتے ہیں اس کے مصنف بربہاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں ہم نے بتائی تھی حالات بیان کیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حالات ایک بڑی اہم چیز آ گئی تھی کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والے ہی والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے مسلم غیر مسلم یعنی جتنے لوگ سنت سے دور ہوتے ہیں سب ان کے دشمن ہوتے ہیں یہ ہی ساری پریشانیاں کا سبب بنتے ہیں آج جو ہے یہ چونکہ یہ کتاب منہج کی ہے السنہ یعنی سلف کا عقیدہ سلف کا منہج سلف کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے ان کے وصول و ضوابط کیا ہیں اس ساری چیز پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اسی لیے یہاں تھوڑا سا تھوڑی سی وضاحت کر دینی ضروری ہے کہ منہج کیا چیز ہے عام طور پر آج لوگوں کی زبان پہ آپ کا منحج کہا ہے منحج کیا ہونا چاہیے منہج کا معنی کیا ہوتا ہے وہ اصل میں سمجھنا چاہیے جو کہا جاتا ہے منحج شلف منہج سلف کیا معنی ہوتا ہے تو اختصار کے ساتھ منحج کا معنی اس کی ضرورت اس کی اہمیت اور اس کی دعوت اور جو منہج سے ہٹ جاتا ہے اس کا کیا برا انجام ہوتا ہے نقصانات کیا ہوتے ہیں انہیں ساری چیزوں کے متعلق کچھ باتیں اختصار کے ساتھ ہم بتاتے ہیں اس درج میں سب سے پہلی چیز تو یہ منہج کا معنی سمجھنا ہے کہ منحج کیا ہے منحج ایک عربی لفظ ہے عربی لفظ ہے اور یہ قرآن پاک کے میں صورت المائدہ میں بھی یہ لفظ موجود ہے شرعتا و منہاجا منہاجا اسی منحج سے منہاج منہج کیا ہے یہ اصل میں نہجن نحج یہ ہے عربی کا لفظ جس کے معنی آتے ہیں طریقہ چال چلن راستہ یہ ڈکشنری میں لغت کے اعتبار سے اس کے کی معنی کیا آتے ہیں وہ چال چلن جس پر کوئی چلا ہو چلتا ہو وہ راستہ جس پر چلا ہو کوئی انسان وہ طور طریقہ اختیار کرنا جو اپنے لیے آدمی نے پسند کیا ہے اسی چیز کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے منحج اور نہج لیکن شریعت کے اصطلاح میں منہج اور منحج السلف کس کو کہتے ہیں اترا فرق ہے منحج السلف یا منحج جو شریعت کے لفظ میں بولا جاتا اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ طور طریقے وہ وصول و ضوابط وہ چال چلن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا صحابہ کو تیار کیا جس طور طریقے جس دین و شریعت جن وصول اور ضوابط پر اللہ تعالی نے نبی علیہ سلاط و سلام آہ آہ آہ نبی علیہ سرات اسلام نے صحابہ کی تربیت کیا اور صحابہ کو سکھایا اور جس راستے کے طور طریقے کے مکمل ہو جانے کے بعد نبی علیہ سراط اسلام دنیا سے گئے صحابہ کو چھوڑ کر کے اور پھر صحابہ نے اللہ کے رسول سے جوڑ طور طریقہ وصول اور ضوابط چال چلن دین اور شریعت پر عمل کرنا بجا لانا جو نبی رہستان تھے صحابہ نے سیکھا تھا صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تابعین کو یہ جو طریقہ رائج ہوا اور یہ جو اصول و ضوابط دنیا میں عام پھیلائے گئے صحابہ اللہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے لیا آ آ آ اللہ سے لیا آ آ اللہ سے لیا, آ آ اللہ سے لیا یہ طریقہ اور پھر صحاب کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلن بعد نسلی جو یہ طریقہ چلا آیا اسی کو کہا جاتا ہے منہج اور منہج سلف سلف کے معنی کہا جا کا معنی ہوتا ہے منہج تو سمجھ لیے سلف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے لوگ جو سراط مستقیم پر دنیا میں چلے اور دنیا سے کامیاب ہو آخرت کی کامیابی لے کر کے دنیا سے گئے یا اس وقت دنیا میں چل رہے ہوں سراط مستقیم پر وہی وصول اور ضوابط وہی چال چلن وہی طور طریقے وہی دین و شریعت وہی انداز فکر اور سوچ جو قیامت تک لوگ رکھیں گے اسی کو کہا جاتا ہے سلف سلف کے معنی ہوتے وہ اچھے لوگ جو اچھے طور طریقے پر چل کر کے گزر چکے ہیں اور جو بعد والے لوگ اس طریقے پر چلتے ہیں ان کی طریقے پر انہیں کو سلفی کہہ دیا جاتا ہے انہیں کی طرف نسبت کر کے اور کوئی نئی چیز نہیں ہوتی جب آپ حضرات نے سمجھ لیا تو اب آئیں کتاب و سنت میں دیکھا جائے کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ سلاط والسلام نے صحابہ کرام کو جو تعلیم و تربیت کی اور دیا اور جس انداز سے آپ نے تربیت کی ان کی اور یہ جو ٹیم آپ نے تیار کی صحابہ کرام کی جماعت کو اس جماعت کی امانت دیانت سچائی اور صدق کے شفا کی تعریف اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کی ہے اور انہی صحابہ کو ایک معیار حق بنا دیا ہے قیامت آنے والے لوگوں کو, کو حکم دیا گیا کہ ان کو اپنا اسواتم بناؤ ان کو اپنا طور طریقہ بناؤ مثرت قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت سورت سورت البکرا آیت نمبر ایک سورت آیت نمبر ایک سو اللہ تعالی فرماتے ہیں فعن آمَنُوا منو آمَنُوا بِمِثْلِ مَا بے بِهِ ماں آ من تم بِمِثْلِ مَا دہ بِهِ فعین آ منو بے تم فم فی شاق فی کہ یہ پہلی الائت قرآن پاک کی ہے جس میں صحابہ کو معیار حق قرار دیا گیا اور یہی منہج صنف یہی اصل منہج ہے کیوں کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن نبی پر نادل کیا چلتے پھرتے قرآن کی پوری مکمل تفسیر نبی صلی اللہ علیہ اسلام کی تیئیس سالہ اقوال اور افعال ہے نبی الحصر اسلام کی سیرت آپ کی کہ آپ کی سیرت آپ کا اسوا آپ کا طور طریقہ یہ مکمل قرآن پاک کی تفسیر ہے جسے ایک امب المومن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ان, ان خلق رسول اللہ یا کئی فقان خلق رسول اللہ نبی علیہ, کی علیہ اللہ کے اخلاق کیسے تھے تو اللہ رسول حضرت عائشہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اما تقرؤون اما تکر اُن القرآن کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے لوگوں نے کہا کہ ہاں تو کہا کان خلق القرآن نبی علیہ اللہ اسلام کیا اخلاق سراپا قرآن تھے چلتے پھرتے آپ قرآن تھے پھر نبی علیہ سلاط اسلام نے اس کتاب اللہ اور اپنی سنت اور سیرت پر چلنے کے لیے جن لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تجکیہ کیا انہیں کو کہا جاتا ہے صحابے کرام اب قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے حکم دیا فائن آمنو بے مسلما آمن تم بھی صحابہ کو حکم دیا اگر یہ لوگ ایمان لائیں ویسے بے مسلما آمن تم بھی صحابیوں جیسے تم ایمان لائے ہو دیکھا آپ نے کیسا زبردست معیار اور یہ چیز اس لیے بھی یاد رکھیں منہ جو کتاب ہم شروع کریں گے تو بات آئے گی صحابہ ہی کو جس نے ٹھکرایا بیش سے نکال دیا چند صحابی کو اہل بیعت قرار دے کر کے اپنا پیشوا بنایا باقی سارے صحابی کا کو ٹکرا دیا دیکھ لو کس طرح سے زلات و گمراہی میں جا پڑے اور آج تک اس و اور گمراہی میں جا رہے اور ابھی شاید اسی کے لیے ایک شخص کے حق کے کیفرے کردار کے, کے متعلق فیصلہ کیا پڑوسی ملک نے کہ صحابہ کو گالی دینے کا انجام کیا ہوتا ہے ساری دنیا انشاءاللہ اللہ اب دیکھ لے گی سمجھ گئے نا اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا علم میں آیا ہوگا جو امبر پر آ کر کے صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا اب دنیا چیخے چل لیکن قول حق کے مطابق فیصلہ دیا, کیا گیا ذرا سوچو ان آمن بے مسلم آمن تم اے ہمارے نبی کے صحابیوں ہو اب یہ لوگ اگر ایمان لائے ویسے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو ٹھیک ہے نا دنیا کے ہر انسان کو اپنا ایمان کس کے ایمان کو فٹ کرنا ہے صحابہ یہ ہے مناج بات ہو آ رہی نا یہ کیوں اللہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے پڑھنے والے تو سب ہی ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تمہارا ایمان ویسے ہو جیسے صحابیوں کا ایمان ہے فن آمنو دے مسل ماں بھی اگر یہ لوگ ایمان لائے آمن تم آپ اللہ جانتے ہیں خطاب ہے کیا ہے شیر خطاب ہے تم لوگ جیسے ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ قرآن پاک صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ سوچو صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ کیوں ان کو خطاب کرتے بھی اللہ تعالیٰ وہی نہ دل کرا ہے قرآن پاک میں اور حکم کیا دے رہا ہے اے مسلمان مسلمانوں سے مراد صحابہ فائن آمنو آمن ہو بے مسلما آمن اگر یہ لوگ ایمان لائے ویسے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو بس لگوانے سمجھتے ہیں ترجمہ اردو سب اگر یہ لوگ ایمان لائیں ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو فاقہ دے ہے تد تب تب ان کو ہدایت مل چکی ہے سمجھو اگر یہ ایمان لائیں ویسے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تب سمجھو کہ ان کو ہدایت ملی ہے واضح بات ہوئی کہ جو صحاب جیسا ایمان نہ لائے جو کلمہ پڑھنے والا اپنے ایمان اپنی توحید اپنے عقائد اپنے افکار اور اپنے تصورات اور خیالات کو صحابہ کے افکار اور خیالات اور ان کے توحید کے مطابق اپنا ایمان اپنا تصور اپنا خیال اپنی فکر نہ کریں اللہ نے فرمے ہدایت پر نہیں ہدایت کو اللہ تھا ایک میار سیمپل سیمپل کہتے ہیں نا آپ لوگ ایک سیمپل مقرر کر دیا یہ ہے ایک کسوٹی اور معیار ایک آئینہ ہے ہر ایمان لانے والا دیکھ لے کے صحابہ جیسا ایمان ہے تو اللہ نے فرما فکا دہ تو سمجھ جاؤ کہ ان کو ہدایت مل چکی ہدایت پا چکے اب یہ تو بات سمجھ گئے کہ معیار کیا ہے صحابہ کا ایمان میار ہدایت کا معیار کیا ہوا کہ یہ کلبا پڑھنے والا ہدایت پایا یا نہیں پایا اس کا معیار کیا ہے فائن آمنو بھی مشرے ماں آمن تم بھی. بات ہو گئی نا آگے سمجھو ہدایت مل گئی ہے لیکن اب آگے وہ ان طول یہ اصل میں یاد رکھنا ہے وہ ان طلو اور اگر یہ اعراض کر لیں کس سے اعراض کریں گے کس چیز سے اعراض کریں یعنی جس چیز کا اللہ حکم دے رہا ہے اور ایک جو کسوٹی اور معیار بتا رہا ہے اسی سے اراض کرنا مطلب ہے نا فائن اطاول اور اگر یہ منہ مو موڑ لیں اراض کر لیں پھر جائیں کس سے فائن آ منوب مسلم آ منتوبی اپنا ایمان اپنا عقیدہ اور اپنا اسلام اور اپنے افطار اور اپنے دل و دماغ کی سوچ سمجھ کو اگر صحابہ جیسے نہ بنائیں تو اللہ نے کیا فرمایا فن نما ہوں فی شق تو مت سمجھ جاؤ کہ ہدایت نہیں اب یہ گمراہی میں شیفی شکا کہ بھائی دوسری جگہ یہ شقاق میں یہ شقاق بڑا بامانا لفظ ہے قرآن و حدیث میں قرآن میں کئی جگہ آیا ہوا ہے شکا اس کو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں یوت اللہ سورت الشا کے آئے تھے نا ان نماوں پہ رسول امول ہودا وب غیر نو الحی مات رسلی جہنم و سعت مسیرہ شکاق اصل میں یہ شکا یشکو عربی زبان شکا کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک انسان اگر آپ کے ساتھ جا رہا ہے اگر وہ الگ ہو جائے کنارے ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ایک سائڈ ہو جائے تو تو کو کہا اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں بہت واضح ہو جائے گی یہ ہمارے یہاں اس وقت بلڈنگیں بنتی ہیں اور بلڈنگ میں کیا ہوتے ہیں فلیرز سیپریٹ ہر ایک الگ دروازہ بند کر لیا مر جائے آگ لگ جل جائے کوئی کسی کو فکر نہیں ہر ایک نے دروادہ پہایا تو بلڈنگ ایک لیکن اس کو کہا سکا ارب کیا کہتے ہیں کیوں ہے تو بلڈنگ ایک لیکن سب کا سیپریٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے شریق کے اصطلاح میں وہ ان تولو ان نہ فی شکا. اگر یہ صحابہ جیسے ایمان اور اپنی سوچ و فکر نہ پیدا کریں نہ بنائیں تو اللہ نے کیا فرمائے تو یہ سمجھو کہ صحابہ کا منحج ایمان طریقہ اسلام ہدایت ایک شائد پر رہ گئی یہ بالکل الگ ہو گیا مطلب وہ سمجھ میں آیا فائن نما ہوں فی شقاق یعنی وہ جو اصل راستہ تھا جنت تک پہنچانے والا اس رات جو سرات مستقیم تھا جو ہدایت تھی جو اصل منحج تھا طریقہ تھا اور جس منہج پر اللہ کے نبی علیہ اللہ صحابہ کو تیار کیا تربیت کی صحابہ کی اس راستے اور منہج سے یہ ایک الگ تھلگ کنارے ہو گیا حگی بات سمجھ یہ ہے صحابہ کا مقام اور مرتبہ اور یہ ہے منہج پھر اس میں ایک چیز اور ہے یہ بڑی بڑا بامان بڑا بہت عظیم ترین آیت ہے فائن آمن بھی بسلما آ من تم بھی فق دوں وہ ان طول فائن نہ اس کا کوئی تعلق سراتے مستقیم سے باقی نہ رہ گیا جو ہدایت صحابہ کی جیسے جو مومن بنا ان کے جو طور طریقے کو اپنانا فق دوں وہ ہدایت پایا اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ سمجھو بالکل ایک الگ راستے پر چلا گیا صحابہ کا طریقہ اللہ کے نبی نے جو جماعت تیار کی تھی جو مرحمت مقرر کیا تھا جنت تک پہنچنے کا اس سے بالکل الگ تھا کنارے ہو گیا تیسری چیز اور عیسائٹ میں بیان کی گئی بڑی اہم ہے کیا فسائق فی کا یہ بھی یاد رکھو اس منحج پر اور اس طریقے پر چلیں گے آپ تو دنیا آپ کی کتنی بھی مخالفت کرے لیکن اللہ آپ کے لیے کافی ہے پتہ یہ چل گیا اس منہج کا اختیار کرنا بھی کوئی آسان نہیں پہلے ہی اللہ نے بیار فرمایا سارے دشمن ہو گئے لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اگر دیکھیں گے تو سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے ایک پہلی آیت دوسری آیت سورت الحشر کی ہے یہ بھی عظیم ترین آیات میں سے ہے وسا ویکونل اول وسا ویکونل اولون مینل مہاجرین ول انسار رضی اللہ انہم واعد راضو جنات جناتی تحت انہار خالدین فیحا ابدا ذالک الفض السور حشر کیا والسابقون الاولون من المہاجری نول انسار سابقون سفقت کرنے والے اولون پہلے جن لوگوں نے ایمان میں عمل صالح میں نبی کی اتباع اور پیروی میں دین کی خدمت میں نبی کے ساتھ دینے اور دین کے سربلندی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے جو قدم بڑھائے من المہاجرین والانصار چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار اگلی بات سمجھے یہاں کس کی فضیلت ہو رہی ہے مہاجرین اور انسار اور پورے صحابہ کا دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے مہاجرین اور انسار یعنی صحابہ صحابہ وہ صاحب کو منل مہاجرین اول <وَالْأَنسَار> یہ بات سمجھ میں ولین تبا بے <بِإحسان> اور کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ انسار میں ہے نہ مہاجرین میں اللہ نے وکر متعین کیا ہے یہ منہج ہے وسا ون النا منل مہاجرین اول انسار ولدین تب بحسان تین قسم کے لوگ ہو گئے تھے نا کون اصون اولونا میرن مہاجرین و انصار دو گئے نمبر تھری ول لدین تب کتنے ہو گئے اور وہ لوگ جو نیکیوں میں بھلائیوں میں احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے یا پیروی کیا تین ہو گئے نا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ کس سے راضی ہوا کیوں ان سے کیوں راضی ہوا چونکہ ان کو سراطے مستقیم مل گئی ہیں. یہ سراتے مستقیم پر ہیں انہوں نے اعلی درجی کی نے کیا کر لی اللہ ان سے راضی ہو گیا نمبر دو و ان ہو اور اللہ ان کو اتنا دے گا کہ یہ بھی اللہ سے خوش دونوں طرف سے پتا چل گیا یہ بڑے اعلی درجی کے لوگ ہیں اللہ بھی ان سے راضی اور اے بھی اللہ سے خوش ہوں گے کیوں جتنا کچھ انہوں نے کیا اس سے کہیں بڑھا چاہا کر کے اللہ نے ان کو دیا خوش دونوں طرف دونوں طرف سے اردا و آحد دل نمبر تین وحد دل ہوں اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک تو رضا حاصل ہو گئی اور دوسرے دل ہوں اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا تیار کر رکھا ہے جناتین بڑے بڑے باغات جنتوں ان کے لیے آلیشان جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور وہ بھی کیسے تجری تحت حل انہار جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی نہریں بہتی ہوں گی خالدین نفیح آبادہ اور وہ بھی ایک دو دن کے لیے ان کو جنت نہیں ملی ہے بلکہ خالدین نفیح آبادہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے ذالک الفظ العظیم اور یہی فوج عظیم یعنی سب سے بڑی یہی کامیابی ہے کتنی نعمتوں کا تذکرہ نمبر ایک اللہ ان سے راضی نمبر دو یہ اللہ سے راضی نمبر تین اللہ نے بڑی شان جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے نمبر چار اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور آخر میں اللہ نے بیان فرمایا انہیں بہت بڑی کامیابی مل چکی عظیم کامیابی فوج عظیم ان کو حاصل ہو گئی اب اتنی خوشخبری اتنی بشارتیں اور اتنی بڑی کامیابی جو ملی ہے کتنے قسم کے لوگوں کے لیے تین ساوکون الماجرین اول ایک تو کون مہاجرین اور دوسرے ابھی تیسرے کون ہیں تیسرے کون ہیں و لدی ن اور ان لوگوں کے لیے جو بھلائی میں یا اچھی طرح سے ان کی اتباع کریں گے پتا چل گیا صحابہ ایک ایسی ایسا گروہ ایسی جماعت ہے ان سے تو اللہ راضی ہی ہو گیا اور جس نے ان کو اپنا سلف اپنا بڑا سمجھ کے ان کو اپنایا ان کو اپنا اسوا اور قدوہ تسلیم کیا ان کے نقش قدم کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ ان سے بھی اللہ ان سے بھی راضی اللہ ان کو بھی جنت دے رہا ہے یہاں بڑی عظیم ترین بشارت ان لوگوں کو سنائی گئی ہے جو صحابہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اور یہی وہ گروہ اور وہی وہ جماعت ہے تو صرف کا معنی کیا ہوا اللہ کے نبی سے وسلم نے جو صحابہ کی تعلیم دی جس پر اللہ رسول قائم جس کی طرف دعوت دیتے رہے جس پر آپ کی زندگی گزری اور جس طرح سے آپ نے جس راستے پر صحاب کرام کی تعلیم و تربیت اور تجکیہ کیا اور جس حالت پر صحابہ کو چھوڑ کے گئے اور صحابہ کے بعد صحابہ نے جو آگے یہ تحریک چلائی اور صحابہ نے جن کو جو تعلیم و تربیت کی وہی پیغام پہنچایا وہی درس دیا ویسے ہی تربیت کیا جیسے اللہ کے نبی نے ان کی, کی تھی اور جیسے اللہ کے نبی انہوں نے حاصل کیا تھا تو انہی کو کہا کہا گیا کیا کہا جاتا ہے سلف اور انہی کے طور طریقے کو کہا جاتا ہے منہجے سلف اسی لیے شہید بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور روایات بلکہ تقریباً ساری کتب حدیث کے اندر اجلاگ رسول نے ایک اور انداز سے ان کی بڑی تعریف کی کیا فرمایا خیر القرون کرنی سم اللہ ددیندین یلون ہوں بعض روایت تین مرتبہ خیر القرون قرنی اے لوگوں کو یاد رکھو سب سے بہترین زمانہ دین کے اعتبار سے اور سب سے بہترین زمانے کے لوگ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھا یہ صحابہ کے اعلی درجے کے اعلی معیار کے ہونے کی بہت بڑی بشارت پیشن گوئی ہے اے لوگوں خیر القرون کرنے سب سے بہترین زمانہ زمانے سے مراد دونوں زمانہ بھی اور زمانے والی بھی سب سے بہترین مسلمان ہمارے امتی لوگ زمانہ اور وقت وہ ہے جو ہمارا ہے سمین یلون پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو ان سے ملے ہوں گے کن سے ہمارے زمانے میں جو لوگ ہیں ان سے جو ملے ہوں گے وہ بھی سب سے اچھے ہوں گے ادیش سمجھ پائی سب سے بہتر لوگ اور بہترین زمانے زمانہ کون سا ہے جس میں خیر القرون کرنی جس میں میں ہوں اس سے بہتر زمانہ نہیں اور اس زمانے میں جو مسلمان تھے ان سے اعلی درجے کا کوئی مسلمان نہیں ٹھیک ہے نا سمدین یلون ہوں سم اللہ ددین پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان سے ملے ہوں گے یعنی ان کے شاگرد ہوں گے ان سے سیکھنے والے ہوں گے ان سے حاصل کرنے والے ہوں گے ان سے تربیت لینے والے ہوں گے ہو گئی بات سم و لدین یا تیسرے درجے میں وہ لوگ ہوں گے جو ان سے ملے ہوں گے صحابہ تابعین اور تب تاب و لدین تبام یہ سب سے بھی بہترین آنفر میں سم افسول قبیب ان تین زمانوں کے بعد لوگ جھوٹ بولنے لگیں گے اور جھوٹ کس بدین کے نام پر کبھی اللہ کے رسول کو لاہور بلائیں گے کبھی دیا جائے گا کبھی سہارن پر پہنچتے رہیں گے کبھی جھگڑا مٹانے کے لیے تخت پر نادل ہوں گے سب مجب کر اس وقت کب جھوٹ بولنے لگیں گے معلوم ہے نا اختلاف ہو گیا نازمی صاحب پر الزام لگایا گیا تو بیٹھے ہوئے تھے مسجد کی چھٹ پٹی ایک تخت تھا اللہ کے رسول بیٹھے اور چاروں خلفا کنارے کنارے آگے اللہ نے فرمایا علی اگر ان کا حساب تو نادمی صاحب کا مولا علی نے حساب لیا تو پورا حساب برابر تھا دیکھا اگر اختلاف ہو نادمی صاحب سے حساب کتاب میں تو کون آ گیا سم دین کے نام پر جھوٹ ہوگا یہ دو نہیں ہمیشہ دین کے نام پر جھوٹ بولا جائے گا جھوٹ بولیں گے لوگ جھوٹ ہی کرامتیں اور گمر سم میف شل سب سے تین زمانے ان تینوں زمانوں کو کیا کہا جاتا ہے مشہود لہ بل خیر, خیر القرون مشہود لہ بل خیر خیر القرون کہتے ہیں یا مشہور رہا بل خیر کیوں اللہ کے کی نبی رہس سامنے ان تین زمانوں کے اچھے ہونے کی خیر ہونے کی بشارت دی خیر الکرون کرنی اب ہمارے سامنے پھر ایک چیز اور آئی منہج کی بات پتہ چل گیا کہ منہج کب تک لوگوں کا درست رہے گا خیر قرون تک سب اچھی طرح سے دیکھ لو یہ ایسا معیار ہے حق اور باطل کا کہ خیر القرون میں کیا چیزیں تھیں اور کیا بعد میں ایجاد کی گئی کیا گڑھی گئی دین کے نام پر کیا لایا گیا کیوں منہج سلم انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ مشہور رہا بلخیر ہمیشہ اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا پھر اللہ سل پر سم میں اب کا دم پھر اس کے بعد جھوٹ بولا جائے گا عمارت میں خیانت کی جائے گی جھوٹھی گواہیاں دی جائے گی اس قدر جھوٹ فرے فتنے کا دمانہ ہوگا کہ کوئی انسان بلائے گا گواہی اس کو چاہیے تو بغیر طلب کے جھوٹھی گواہی دینے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام فطروں سے ہمیں بچائے اس کو کہا جاتا ہے منحج منہج کس نے مقرر کیا اللہ تعالی نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور منحج چھوڑنے کا سلسلہ خیر القرون کے بعد شروع ہوا اب سوال یہ ہے بڑی اہم چیز جو آپ حضرات کو یاد رکھنی چاہیے کہ ابھی آپ نے سمجھا کہ منہج مقرر ہے مقرر کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے منہج صدف کیا ہے بالکل مقرر اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے صحابہ کی طرف سے خیر القرون تک یہ سارا منہج ہمارا کا منہج سلف مقرر ہے اور یہ بھی بات وعدے ہو گئی کہ ہدایت اور نجات بھی اسی منہج پر ہے اگر کسی نے مناح سے روگردانی کیا تو رب العالمی نے کیا فرمایا سورت النساء کیا آپ وم یو شاخ کر رسولا تَبَيَّنَ لَهُ رح ال غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اب یہاں سبیل المؤمنین سبیل المؤمنین کیا ہے بڑی اہم آیت ہے سورت النساء کی ومئی یوشا کے رسولا بمباد نہ را وبے جس نے ہدایت واد ہو جانے کے بعد رسول کا دامن رسول کی نافرمانی کر ڈالی ہدایت کس کے طریقے میں ہے محسوس کی. فائن نہ حد گیا فائن خیر خیر الحد حدیو محمد ان قرآن کیا بال فن وئین تو تی ہوتا انہیں نبی کی اطاعت کرو گے تب تبھی تمہیں ہدایت ملے گی ہدایت ان نما ہم اس ساری احادیث اور آیات ہدایت کو سب کس کے طریقے میں محسور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ نوسلم اور عملی طور پر آپ نے امت کے لیے جو جماعت تیار کی وہ صحابہ ہیں اللہ نے فرمایا ومئی یوشا کے رسولا ممبادہ جس نے رسول کی نافرمانی کیا ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد ٹھیک ہے نا رسول کے کی نفر وبیر سبیل المنین اور پیروی کیا سبیل المومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور سبیر المومنین کیا ہے قرآن پاک اِنَّمَا كَانَ اِذَا دُعُوا اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمَ ان کا نا قور المنینا ادا در ار اللہ و رسول ہی لیا کم ابئی یہ سبیر المومنین ہے اب یہاں آپ حضرات غور کریں مومنوں میں سب سے پہلے مومنین جو شامل ہو گئے عیسا صاحب کرام تابعین تاب بعد میں آنے والوں کا نمبر تو بعد میں لگے گا لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا جو اللہ نے اعلان کیا تھا وہ رسول امباد نازہ ہودا وہ تب رسبیل جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو مومن تھے ان کا راستہ کیا تھا کتاب اللہ سنتے رسول وہی صحابہ کرام صحابہ کی علاوہ کوئی مومن اس زمانے میں موجود نہیں تھی ویت طبعغیر رسویل سبیل کہتے ہیں راستہ تو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اس آیت نے منہج بھی مقرر کیا منہج کیا؟, کیا ہے کتاب اللہ سن رسول اور منہج صحابہ ویت طبی رسویل مومن اب اگر کوئی انسان رسول کے اتعاد بھی چھوڑا نافرمانی فرمانی کی ہدایت مہد سے میں اور جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ صحابہ کا نہیں مومنوں کا نہیں اب وہ ہدایت تو نہیں رہ گئی گمای غلط راستے پہ گئے نا منہج اس کا چھوٹ گیا آج لوگ منہج منہج کی ضرورت کیوں ہے عشایت نے وعدے کر دیا منہج کی ضرورت اس لیے ہے مناج اختیار کرنا کیوں ضروری ہے مناج چھوڑ دینے کے بعد پھر وہ غیر سبیل المومنین ہوا تو اللہ نے آگے کیا فرمایا نولیما طب جب اس نے سبیل المومنین مناج چھوڑا نبی کی نبی کا طریقہ چھوڑا صحابہ کا طریقہ چھوڑا جو شبیر المومن تھا تو ما ہی تو جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس کو ہم اسی پر چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے نا آج لوگ کیا کہتے ہیں ارے یہ بداعت ہوتی غلط ہوتا یہ عمل تو اللہ تعالی کیوں باقی رکھتا آدھی دنیا تو اسی پر چل رہی دیکھا آپ نے اللہ فرمت نو ما متولہ اور جس راہ پر چلتا ہے اسی پر چلاتے رہیں گے اس کو لیکن اتنا یاد رکھنا آگے ون ہی جہانم اور گھسی لے جائیں گے اس کو جہنم کے اندر یہ طریقے رسول اور شبیر المومنی ترق کر دینے کا جو ایک منحج مقرر کیا گیا تھا جنت تک پہنچنے کا ہدایت حاصل کرنے کا جو ایک معیار مقرر کیا تھا اطاعت رسول اور سبیل المومنین کی پیروی کرنا جب اس نے یہ چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں جس راستے پر چلنا چاہ ہم چلا رہے ہیں ون اس ہی اور مرنے کے بعد اور ہم اس کو گسی لے جائیں گے کہاں جہنم میں وساعت مشیرہ اور یہ جہنم بہت برا تھکانہ ہے اگلی بات سمجھ میں اس آیت سے یہ بھی وعدے ہوگا کہ ہاں منہج کیوں ضروری ہے کیوں نجات اسی میں ہے منہج کا ترک کر دینا جہنم کا راستہ ہے جیسے کہ آگے تفصیلاتی ہے نمبر دو جب آپ ابرات نے پہلی بات سمجھ لی منہج کا معنی منہج کا مطلب منہجے سلب ہے کیا تو اب دوسری چیز جو سمجھنا ہے وہ دوستو کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ منہج کون ہے کوئی آسمان سے اتر تو نہیں آئے گا یہ منہج کہاں ہوگا کتاب ہو سنت میں ہوگا اب یہ منحج معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا مسئلہ یہ ہے اور ابھی بھی کہہ سکتے ہیں ایک مومن کے لیے یہ منہج تلاشنا بھی ضروری اور فرائد میں سے ہے کیوں نجات کا دارو بتا ابھی آپ نے دیکھا وہئی اشا کے کر رسول ابھی ماد مات لودا وجے ماتب مَا و نسلی جہنم وسات وسی اتنی مشکل چیز کہ منہج ذرا تو چھوٹا تو سیدھے کہاں پہنچ گیا وہ جہنم میں جو چیر انسان کو ہدایت سے محروم کر کے زلالہ تو گمراہی جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم تک پہنچا دینے والی جی تو ایسی چیزوں کا سیکھنا جاننا کوئی مستحب تو نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا ضروری ہوگا قلب العلم علم فریدت کل مسلم اسی لیے اس منہج کا سیکھنا بھی اور سکھانا بھی ضروری ہے یہ منہج اس کو سیکھا جائے اس کو سکھایا جائے اس کا تعلیم و تعلم اس کو پڑھنا پڑھانا ضروریات دن میں سے تھی. کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کلم آگو ہیں مسلمان ہیں زندگی یوں ہی گزر رہی ہے لیکن وہ مناج آپ سے آپ کے ہاتھوں سے چھوٹا ہوا ہو کسی اور منحط پر ہوا منہاج ہی آپ کے ہاتھ میں نہ آیا تو بڑے خسارے میں ہوں گے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے منحج سے مرحج معلوم کرنے کا کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اگر معلوم نہ ہو کہیں مسئلہ آ جائے تو فصل اہل بکر ان کل لا کتاب سنت والے جن کے پاس مرحج ہے ان سے رابطہ قائم کر کے اس کو معلوم کرنا اور اگر غیر منہج والے سے پوچھے گا تو اور آگے بڑھا دے گا ایک تو ویسے ہی مناج ہاتھوں میں نہیں ہے کسی اور سے پوچھے تو دو قدم اور آپ کو ٹھکیل دے گا وہ اسی لیے ہمیشہ ہمارے اسلاف مناحج کو سیکھتے تھے سکھاتے تھے مساجد میں مدارس میں اور اسی طرح سے واد و نصیحت میں اپنے خدبات کے ذریعے اپنے درس قرآن درس حدیث اور اپنے تبلیغ اور دعوت کے ذریعے ہمیشہ منحج سکھانے کا اہتمام ہوتا تھا اسی لیے اسلاف میں ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے باقاعدہ منحج پر کتاب کتابیں لکھی انہیں کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے شرح السنہ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کی تاکہ عوام کو باقاعدہ اپنا منہج معلوم منہج سرب معلوم ہونا چاہیے صحابہ کا منہج تابعین کا منہج خیر القرون یا مسعودہ مسعود لہ بل خیر کا زمانہ جو ہے ان زمانے کے جو جس نہج پر اور جس طریقے پر جن افکار پر جس مناج پر لوگ چلے ہوئے تو اس کا سیکھنا سکھانا آسان ہو اسی لیے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اب ایک چیز اور ہے نمبر تین کہ منہج سیکھنے کی اتنی تاکیت کیوں ہے منحج سیکھنے کی اتنی تاکیت کیوں ہے آئی بات سمجھے نا سیکھنا تو ضروری ہے اگر نہ سیکھیں تو نقصان کیا ہوگا کیسے پتا چلے گا کیوں سیکھیں ہم اتنی مقزماری کیوں کریں منہج سلف منہج سلم منہج سلف ہر انسان کو معلوم ہے کیسے کھانا پینا ہے سن لیا ہے کہ وہ کے چار فرد ہیں غسل کے تین بس کافی اور کیا چاہیے ہمیں معلوم تو ہے لیکن منہج سلف کیوں ضروری ہے وہ ذرا بڑی مشہور حدیث جو سنن کی مسانیت کی صاحب کرام کی ایک جماعت سے مر ہے اللہ رسل نے کیا فرمایا اس طرح کا تل یہود فرقہ یہودیوں یہودی کتنے فرقوں میں بٹ گئے نہیں 71 اکہ 70. اکہتر اکہتر اکہتر اور اکہتر میں سے ست... ستر کہاں گئے سیونٹی جہاں نمی. اور ایک بچارا کہاں گیا جنت میں حالانکہ الیکشن کرایا جاتا تو کون لوگ جاتے بھائی جس کی تاتا تا تھا ہو نا بہتر ایک طرف لیکن سب جاننے میں یہ کیوں جنت اللہ کے ہاتھ میں کسی جمہوری ملک کے ہاتھ میں نہیں وہ عدالت اللہ کی ہے اور لے دے, لے دے کے فیصلہ کرنے والا جس وہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے عدالت اللہ, اللہ کی ہے پھر آپ نے شاطر می آگے وفترا کا تین کتنے فرقے میں سیونٹی ٹو بہتر اب بہتر میں سیونٹی ون اکہتر کہاں گئے وہ جہنم میں ایک مشکین تھا گروہ چھوٹا سو کہاں گیا کیوں بھائی کیا وجہ ہے چیز تھی یہی سمجھو ستر میں اکہتر اکہتر میں سے ستر جہنم میں گئے یہودیوں کے پھر کے صرف ایک جنت میں گیا کیوں ہدایت کرا کی راہ پر صرف ایک ہی چھوٹا سے گروہ رہ گیا تھا باقی وہ بڑے بڑے جو تھے بہتر ستر وہ کہاں تھے منہج چھوڑ چکی تھی نبی جس راستے پر ان کو چھوڑ کے گئے تھے اس زمانے ان کے نبی جس راستے پر چھوڑ کے گئے تھے اس راستے پر وہ قائم نہ رہ گئے ایشان ہی سلاخ نام کے ماننے والے کتنے فرقے مٹ گئے بہتر میں بہتر میں سے 71 سیدھے کہاں چلے گئے وہ جہاں نام ایک کیوں تعداد تو بڑی تھی جمہوریت تھے ان کی لیکن اس لیے جہاننے میں گئے سب کچھ تو تھا لیکن وہ منہج جس منہج پر ایشان ہی شراب صاحب ان کو چھوڑ کے گئے تھے اس منہج سے وہ ہٹ گئے پھر آگے آپ نے کیا بیان فرمایا میری امت تو تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی سیونٹی ٹو جہنم میں اور ایک جو ہے وہ جنت میں کیوں کس میں نہ بہتر فرقوں نے منہج چھوڑ دیا تھا نبی جس راستے پر صحابہ کو چھوڑ کے گئی اور تاکید کی اس راستے پر اس منہج پر بہتر جماعتیں جو ہیں گرو فرقے ہٹ گئے تھے شروع ایک فرقہ قائم رہا اب صحابہ نے کہا یار اصلہ وہ کون سا ہے تو نے فرمایا کر ماں آنا الیہ الم صلاح اکبر الم غلط آج جس طریقے پر میں اور ہمارے ہیں اسی راستے پر ایک گروہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا اب آپ ذرا سوچیں تہتر میں سے ایک کو ڈھونڈنا ہے ہمیں 73 تھری ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ منہج پر کون سرکا رہ گیا ہے کیوں اگر ہم نہ ڈھونڈے جانوروں کی طرح کسی کے بھی بیچے چلتے رہے تو کہیں احسان ہم تو ڈوبے ہیں سلم تجھے بھی لے ڈوبے گے اسی لیے منہج کا سیکھنا سمجھنا ضروری ہے تاکہ تہتر میں سے ہم پتا لگائیں کہ واقعی مرہج صد کس کے پاس ہے اب اس کو ڈھونڈنا ہے اس کو تلاشنا ہے اور اسے اختیار کرنا ہے اگر ہمارے پاس علم نہ ہو معلومات نہ ہو کتاب سنت نہ ہو ہمارے پاس معیار کسوٹی مزار کا علم نہ ہو تو ہم تو شیبرک میں سبھی کلمہ پڑھتے ہیں سب ہی جنت میں جائیں گے ہمیں چکر میں پڑھنا ہی نہیں سمجھ گئے نا اور کچھ روشن خیال ہیں بھائی میں تو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہ وہ سمجھتا میں نہیں کیوں نہیں ان تہتر میں سے ایک تجھے گھومٹنا ہے اگر کام ہے اگر کیا کہتے ہیں روشن خیال اور انگلش میں کہتے ہیں کچھ ہے نا روشن خیال سیکولر اگر سیکولر بننا ہوتا تو نبی یہ تہتر کی تعلیم نہ کرتے صحابہ نہ پوچھتے کہ اللہ رسول یہ تہتر میں سے کون سے فکر جنت میں جائے گا آپ نے تعین کر دی معیار و میزار مقرر کیا ما انا علیہ اصحابی اسی لیے منحج سمجھنا منہج سیکھنا اور سکھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں ارے پا ہمیں معلوم ہو اور پتہ چل سکے کہ ہاں وہ ایک گروہ جو صحابہ کے منہج منہج صدف پر کون ہے اللہ تعالیٰ سب کو مل کے تو فکر سے فرمائے باقی انشاءاللہ شاء اللہ اگلے ہفتے